lazım olur bu süslü geldi. محمد رسلی رسول کریم عام طور پر سنتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے عقیدہ درست ہو اور امر کچھ بھی نہ ہو تو آدمی کی نجات ہو سکتی ہے اور عقیدے میں خرابی ہو امال کے امبار ہوں وہ عقیدے کی خرابی کو درست نہیں کر سکیدے کی خرابی کو ازالہ نہیں کر سکتے پہلے درجے میں تو کفر اور اسلام کی بات ہے کہ آدمی کفر میں ہو تو اس کا کوئی اول قبول ہی نہیں ہے اور ایمان جو ہے تو بہتر بیان کر رہا تھا تو بیان میں ایمان کی ترقی اور ایمان کی زیادتی اور ایمان کا اس پر میں نے بیان کیا تو ہمارے ایک دوست ہو گئے تھے کے پروفیسر تھے عالم بھی تھے تو بیان میں بیٹھا کہا تھے کہ مول صاحب کوئی بیان میں غلطی کو ہو تو بتایا کر ہمیں تو اس نے ہمارا بہت کلب نے آپ نے بیان میں کہا کہ ایمان ترقی کرتا ہے ایمان کی قوت ہوتی ہے ایمان زیادہ ہوتا ہے ارے امام و نفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں اران اللہ جی دلائی ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے جو مجھے سمجھ اتنی بات کی سمجھ تھی جو مانگی میں تعلق ہے وہ زندہ تھے میں نے یہ سوال کیا میرے سر نے کہا کہ میں بیان کر رہا تھا ایک مولک صاحب نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے وہ بخاری شریف جس پر انہوں نے استاد سے پڑھی تھی وہ کتاب انہوں نے کہا بخاری شریف اتار کر لاؤ بخاری شریف اتار کر لائی تو انہوں نے یہ جگہ نکالی اور پھر انہوں نے کہا یہ جگہ ہے اور پڑھتے ہوئے میں نے استاد صاحب سے پنسل سے اس جگہ پر نوک لکھا ہوا ہے پھر انہوں نے پر بات کی کہ آہ ایمان جو ہے ایک کہتے ایک ہیں کمیت ایک کو کہتے ہیں کیفیت کوانٹٹی اینڈ کوالٹی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی تو اس میں انہوں بتایا کہ کوانٹٹی تو کم زیادہ ہوتی نہیں ہے کمیت کم زیادہ نہیں ہوتی کیفیت زیادہ ہوتی ہے ہاں جی؟ کہ کوالٹی آف ایمان جو ہے وہ تو بنیادی باتیں جن کو ماننا ہے ان کو مانے تو ایمان ہے اور ان ضروریات دین میں سہ کہ بھی چھوڑ دوں ہیں مان یہ ہی؟ ہی؟ سارے قرآن کو مانتا ہے کہتے میں جنات کو نہیں مانتا شنکار ہو گیا آئر کو انکار کر دیا ابھی آدمی حج کرتا ہو عمرہ کرتا ہو تھاجت پڑتا ہو نماز پڑھتا ہو اس سے ضروریات دین میں خطا ہوئی ہوئی ہے اس کا ایمان ثابت نہیں کوفر کپور سے ایمان کی طرف آیا ہوا نہیں ہے تو پہلا درجہ ہے نا عقیدے کا کہ کفر سے ایمان میں ہونا وہ پہلا درجہ اس کو نہیں حاصل ہوا ہوا اس لیے یعنی یہ جدید پڑھے لکھے لوگ عموما اور مختلف قسم کے فلسفہ جنہوں نے پڑے ہوئے ہوں اور قسم قسم کے رنگ رنگ رنگ رنگین مطالعے کرتے ہوں انہوں نے عقیدے کی بار کھائی ہوئی تھی میں نے پر مضمون لکھا تھا ہمارے ایک دوست ہوتے تھے چیف انجینئر سے وہ آ کر بیت ہو گیا ہمارا مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کچھ دنوں کے بعد نے مجھ سے بلا کیا کہ میں بیت ہوا ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا سارے مسائل ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں اور یہاں ایک درانی پیر صاحب ہے اس سے لوگ بیت ہوتے ہیں ان کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں درانی پیر صاحب تھے ایک انجینئر کے پرنسپل ہوتے تھے نماز روزے سفارت نماز فارغ باقی چار ابرو صاحب سر صاحب ابرو صاحب مشرد صاحب ڈاڈی صاحب بسندر تھے تو خیر میں نے سکھا سکھایا کہ ہم کیا کہیں حرام مال کی ترتیب وہیں پھرتی پھولتی ہے ہمارے یہاں شریعت ہے اس کی پابندی کریں گے تو مسئلہ آپ گے اس میں گھر سب کمی کو تاہی آئی ہماری تصدیق چلتی نہیں خیال اگر میں یا کہ واقعی بیت ہوا ہے میں دعائیں اس کے لیے کراتا رہتا ہوں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے قبولیت ہے دعا والے آدمی ہیں کہ ایک بار دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ عموماً مسئلہ ہل جاتا باقی خدا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہر بات ہر وہ تو خدا اختیار کسی دے پاتی ٹھیک ہے خیال خیر اگر میں باتیں کر رہے خیر تم نے باتوں باتوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ جو پیسے لوگ غریب آدمی کو دیتے ہیں اور اس پر اضافہ وصور کرتے ہیں یہ تو سود ہے جو کاروبار کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور اس پر اضافہ وصول کرتے ہیں یہ تو سود نہیں او ہوگا ماشاء اللہ یہ جی. آدمی عزت بیت ہے اور اس کا عقیدہ یہ کفری ہے نماز ذکر کر کر کے اس کی شامت ہو گئی اور عقیدہ اس کا کفری ہے جیسے کسی کو فائدہ ہی نہیں دے رہی ہے. ایسے میں نے کہا بات کہ میں نے جی آپ سیکھی کہا سروس نے کہا جی میں نے ڈپٹی نذیر احمد کی تفسیر سے اس بات کو سیکھا ہے ڈپٹی نظیر احمد ایک آدمی تھا جج تھا ہوا ریٹائر میں تھوڑا سا مدرسہ پڑا تھا عربی کا بہت مائر تھا لیکن دورہ عدیث دورہ تفسیر تفصیلی تخمیر تفصیل کی نوبت نہیں آئی تھی. عربی کا بہت مائر تھا نفع پڑھ کے شروع کا کتابیں پڑھ کے عربی سے بہت مائر تھا ماری تفسیر میں اس کے علاوہ اور اور عقائد کیا یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی اسی عقیدے کو مان رہا تھا یہ تو آپ کا عقیدہ جو اس تفتیب پر نہیں ہے جس ترتیب پر ہم بیٹھ کراتے ہیں تو لہٰذا آپ کو سمجھنے کا فائدہ کیسے ہوگا تفریح بھی نہیں ہے اچھا پھر سمجھدار پڑھا لکھا مانتا بھی نہیں کسی کی جمعہ جمعے کے جمعہ پڑھنے میرے پاس آیا کرتے کوئی کریم چار پانچ جمعے ایک مہینہ کا ڈیڑھ مہینہ میں نے مسلسل اس موضوع پر تقریر رکھی اور سامنے بیٹ ہوتے تھے اور ڈیڑھ مہینے کے بعد میں تو وہ نظریا ٹوٹا چلے پھر عقیدت صحیح ہوا الگ صحیح سارے مسئلے بس یہ الگ برکت تو ضرور تھی ان کو میں چونکہ ہمارے بے تگڑ میں نے کہا جی ہم کٹ مارتے ہیں جب تو ایک آدمی کٹ مارتا ہے اگلا دوسرا مائر کھلاڑی ہوتا ہے جب وہ کٹ مارتا تو اس کے بال کو آگے پکڑ کر پھینک دیتا ہم آپ کے لیے کٹ مرواتے تھے بزرگوں سے اپنے اور آپ بلاکنگ کر کے بال کو کیا کردے کی دوست کی ایسے ہی ایسے اچانک, کو اچانک ہی بات کو بیان کرنے کا دوسری بات آپ سے خمجید. ایک دفعہ ایک مجھے برخاسی صاحب کی طرف سے ایک تاریخ بھیجیے گی ابخاسی صاحب رحمتہ اللہ بہت بڑی شخصیت پاکستان بہت بڑے عالم بہت بڑے اللہ آدمی اس میں کوئی عدالتی کاروائی پر پاکستان کو لمحہ نے بات کی تھی اور اس میں انہوں نے پھنسے نکاح پر بات کی تھی کہ پھکسے نے نگاہ جو عدالت فیصلہ کر لیتی ہے اس سے شریف فسخے نکاح نہیں ہو رہا تو مسئلہ تھا اسے پانچ سو لمحہ کے دستخر خیر میری تو کتاب آئی میں اس کو پڑھا میں نے کہا جی ہم تو ماشاء اللہ علامت خاصی صاحب کے اور اہل کے غلاموں میں سے بس ہم نے بیچ لیا اس کو مان لیا ٹھیک ہے تسلیم کرتے کہ ہم ایسے ہی کہہ دیتے کہتے ہیں مان لیتے کتاب بھی بھیجی پانچ سو آدمی کو دستخط ہیں میں نے سوچا کہ اس کا فائدہ اس کا زیادہ فائدہ میرا دور سے برخوزار جیچے اس کو ہوگا اس کو بھیج دوں اس کو جب میں نے بھیج دی کچھ دنوں کے بعد ملنے کے لیے آیا آتے ہی اس نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب وہ کیا آپ نے افسانوں کا پلندہ مجھے بھیجا تھا جس سے جس طرح اعتراضات کیے مجھے ایسے شوق ہے میں نے کہا کہ اس کے باقی چیزوں کو معلوم کرنا چاہیے نماز بھی پڑھتا تھا دڑی پڑھی ہوئی تھی اس نے جو باتیں کی تو اس نے بالکل اس کا جسٹس جاوید اقبال کا فلطفہ بولا تھا اقبال علم اقبال کے بیٹے کا اور علاب اقبال کو پتہ کے بہت بڑی شخصیت ہے اور اس نے لا فلسفہ قانون اس نے جو ڈیل کی باتیں کی ہیں بہت زبردست اس کے سارے لٹریچر میں اس سے ایک ریکنسٹرکشن افریض نظلام میں غلطی ہوئی ہوئی ہے جتنی اس نے کام کیا ہے ماشاءاللہ بہت لاجواب ہے اس کا کام ایک جو افریض نظام میں غلطی ہوئی ہے اور وہ مسئلہ اشتہار پر ہوئی ہوئی کہ اس میں جس میں اس نے یہ موقع پر کیا ہوا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے احتیاط پارلیمنٹ کرے تو حالانکہ پارلیمنٹ جو ہے تو جس طرح اشتہار نہیں کر سکتی ہمارے فارماک کا اشتہار نہیں کر سکتی میڈیکل کا فارماکی کیوں تو وہ چلی ہوا تھا وہ تو ہے نہیں اس کو کیا کہتے ہیں سیاسی بات تو ہے نہیں وہ تو ڈاکٹر کریں گے وہ بھائی لال ہے وہ اس کا اختیار میں دیا ہوا ہے ان کے تحت اس کی ساری تبدیلیوں کا اختیار وہ میڈیکل ڈاکٹر کو سن کو ہے. تو وہ انہیں وہ تو اس سے زیادہ مشکل ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے بلکہ آپ لوگ مختلفوں کا اس کے جو, جو اقبال کی پوٹ پٹانگ باتیں سنتے ہوں گے میں لاہور میں تھا تو اس نے یہ بیان دے دیا تو میڈیکل کالج کی مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا تو اسے تیر سے اس اس موضوع پر میں نے تقریبیں کی پتہ چلا کہ مسجد مو... مو... کے اس طرف تھا یہ کوئی باغ تھا وہ جمخانہ کلب والا مسجد کی ڈاکٹر فراغ صاحب نے اس موضوع پر تقریبیں کی ہیں میں نے کہا جتنا زور ہم چل سکتا ہم نے بھی لگا رہی ہے باقی جو کچھ جو کرے چلو جب باتیں جان لا خیر وہ ڈاکٹر جاتا نہیں جانتا مشتبہ یا اللہ سب سے میں نے کہا میں نے خدا ناراضا مد مزن کے اتراج کے ذکر کے اطلاع ہوتے وہ برخودار تھا کافی اثر میں محنت کی کرتے کرتے اب اللہ کا احسان ہوا کہ اب جو ہے تو مکمل جگہ پر آیا ہے ماشاءاللہ اللہ بہت کام شکریہ اب اس بھی منگل والی مجلس میں بھی آتا ہے یونیورسٹی والی میں منگل کی مجلس میں آتا ہے پھر بعد میلہ نے فضل فرمایا تو ٹھیک ہوئی پورا سلسلے کے ساتھ رابطہ ہوا تو آتے جاتے پھر یہ بات واضح ہوئی, جی. ہوئی. اور اچھا وہ جو ریکنسٹرکشن ری آف رجسٹر اسلام میں اس کی تاریخ جو ہے وہ لکھی ہوئی رہ گئی ہے جی. علامہ اقبال کی ورنہ اس موقع پر وہ قائم نہیں رہا خود وہ قائم نہیں رہا لیکن وہ جگہ رہ گیا ہاں جی اس میں اس ہوا کہ اس کے ایک دوست تھے انہوں نے ان کو کہا کہ مولانا شاہ کشمیری صاحب آئے ہوئے ہیں اور ان سے ملنا چاہیے بڑا بہت بڑی شخصیت میں بہت بڑے عالم ہیں تو میرا خیال تھا کہ مودی صاحب کیا ہوگا اور وہ ہو کیا خیر نے بہت تعریف کی تو چلے گئے ان کے ساتھ جب چلے گئے تو اللہ والوں کو رہا ہے ایک جلال اور ایک دبدب دب دب ہوتا ہے وہ جہاں گیا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی اس پر روس چھایا اور جو وہاں اہل علم بیٹھے ہوئے تھے جس ادب سے بیٹھے ہوئے تھے اور جب وہ سوال کرتے تھے اور سوال کا جب وہ جواب دیتے تھے جب ایک سوال انہیں جو جواب دیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ میں کیسے آدمی کے پاس آ گیا ہوں جو واقعی اس کی یہ آدمی میری رہنمائی کر سکتا ہے پھر انہوں نے تو قدیمی مسئلے پر بات کی ان سے اور اشتہار پر بات کی قدیانی ان دنوں ایک تحریر کی شکل میں منظم ہو رہے تھے اور علامہ اقبال کا کوئی رشتے دار تھا یا بھائی تھا کون تھا اس کو انہوں نے جنرل سیکٹری بھی بنا دیا تھا اور ان کو بھی دامت دے رہے تھے یہ ہمارے پاس جو کتاب ہے سال میں نا خطبات محمود مفتی محمود گنگوئی ہندوستان والے بزرگ ہیں ان کے خطبات میں یہ بات لکھی ہوئی کو بیان کر رہا ہوں مسئلہ لکھا ہوا کبھی اس کو لے کر سالے میں شائع کرنے کے گھوم کو نکالے ٹھیک ہے میں لوگوں آپ لوگوں بتا دیتا ہوں خراب بھول بال جاتے ہیں ماشاء اللہ سارے جی. جی. اشتہ پر بڑھ کے اشتہار جی. عجیب بات عجیب اس میں سامنے آگے میں کہہ دیتا ہوں اب ببو صاحب کو یاد ہوگا کہ ایک سینیٹر ہے جماعت اسلامی کا جسے سیور میڈیکل کالج میں تقریر کے لیے بلایا گیا تھا یہ کوئی اس کا نہیں نہیں اس کا کوئی وہ چیئرمین بھی تھا یہ جو بینکوں کو خلابائز کرنے کی کمیٹی تھی نا سینیٹر ہاں <سؤال> خورشید خورشید کو بلایا میں خبر میڈیکل کارج میں تقریب کرنے کے لیے اور سوال جو جب جب سوال اسے اشتہار کا کیا اس بیچارے میں بہت گھوڑا درایا ہے لیکن بس پھنسا ہی رہا نکل نہ سکا تو پروفیسر صاحبان ہمارے جو ہیں تو وہ سوال جنہوں نے کیا جو ماشاء ماشاءاللہ یہ بیدار مغض تو یہ ہے نا ایل ایل اے میں ہو بیدار مغض ہوں اور جو بات لاجیکل ہوتی ہے تو اس کو آدمی کو اپیل کر لیں ماننے کو مان لے لاجیکل نہ تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے تو گھوڑا دھلا رہا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا میدان سے نکال نہیں سکتا گھوڑے کو کیونکہ کافی دیر اگر دوڑ لگائی لگائی لگائی لگائی, لگائی تو خیر وہ پھر میں نے صاحبان سے کہا کا میرے مسئلہ یہ ہے کہ کی ہیں دو قسمیں اور پروفیسر صاحب کو پتہ نہیں اگر ان کو پتہ ہوتا کہ اشتہار کی دو قسمیں اپنی بات کو بالکل والے وہ دو جملوں میں وہ بات بیان ہوتی ہے ایک ہے مطلق اشتہار اور ایک ہے اشتہاد مطلق ایک ہے مطلق اشتہار اور ایک ہے اشتہاد مطلق <laughs> بولیوں کی بات ہوگی گولوں کی باتیں ہوگی <laughs> علی صاحب ہماری مجلس ہو رہی ہے بعد میں بات کریں آپ سر چلو اس پر آپ کو لذیذہ سنائیں اس سعودی کے علاقے پنجپیری پنچریری پنجپیری کی بڑی بات سے ہوتی ہے اس پہ پنجپیریوں کے پنچپوریوں کے بانی جو تھے وہ بلاتا ہے پنجپیری صاحب تھے اور ان کے مقابلے میں بڑے رخصیت جو تھے وہ کیا نام ہے ان نا نا دوسرے بک ہے کیا نام ہے نہیں شاہ منسورا نہیں آگا وہ صاحب کو بانی دیں گے نا پچتیس تاریخ کے نا ابل چیز نا سنم جی ڈاکے والا حمد اللہ جہاں ڈاکے عبد الرجان ڈاکے سر مقابلے میں ایسے باقی باسر ریٹ ایسے دوڑ دوڑ بڑے تکڑے بول گئے جان صاحب بڑا تکڑا تو اس نے ایک کوئی پنجیڑھی کوئی وہ دوسرے دوسرے سب کا تھا پہلی سب کا مائر نہیں تھا وہ ایک سارا مرغنے کے لیے آ گیا تو اس نے کہا کہ سورت پاس دعا نہ جائز تھے تو اس نے صاحب ان کو کہان صاحب نے مطلق دعا یا دعائیں متلک مطلق؟, <laughs> مطلق دعا یا دعائیں مطلق اب یہ ذرا منت کی ترتیب تھی جی اس بےچارے کو پتہ ہی تھا بتلاق دعا کیسے کہتے ہیں دعائیں بتلا مسئلہ دعائیں سر گڑبڑ سے باد مطلق دعا کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی دعا نہ نا مطلق دعا یعنی دعا سمدوں کے بعد جائے جائے ہی نہیں ہے مطلق دعا اور دعائیں مطلق ان کوئی خاص دعا کوئی خاص ہے خاص ترتیب ہو جائے نہیں یعنی قریب صاحب آپ کو یاد آئے تک ہے اس میں سے ایسے ہی تو واقعی یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی سندوں کے بعد امام سب کو جمع کر کرے سارے بیٹھے ہوئے ہوں تو دعا مانگ رہا ہو زور زور سے سب امین کہہ رہے ہوں تو یہ سب نہیں ہے لیکن مطلق دعا تو ناجائز نہیں ہے کوئی آدمی سننے کے بعد دعا کر رہا ہے قلعے میں دعا کر رہا ہے یا مسلم کوئی ایسا خاص مسئلہ پیش آ گیا ہے جی خدا نہ خاصہ ہندوستان کا حملہ آ گیا ہے اور ہم نے گاجی سننے کے بعد جب موقع میں دعا کسی دن کر لی خاص مصیبت کی وجہ سے تو یہ ہو گئی دعائیں مطلق یہ دعائیں مطلق ہو گئی تو اس کا جائزہ نا اس کو کوئی ناجائز نہیں کہہ سکتا ایک ہے مطلق اشتہار مطلع کا جو ہے وہ تو اشتہاد کے اصول ہیں بیسے ذاتی اشتہاد ہیں جو کہ چار اماموں نے بیان کر لی ہیں اور چار اماموں کی بیان کردہ باتوں سے وہ مکمل ہو گئی ہیں مطلع مکمل ہو گیا ہے وہ بند ہو گیا ہے بلکہ جو حدیث ہے خیر القرون کر لی سمین جلو نہ ہوں بہترین زمانہ میرا ہے تو اس کے بعد اس کے, کے بعد تو بہترین زمانہ میرا ہے. یعنی آپ کا زمانہ ہے صاحب ایک نام کا زمانہ یہ ایک زمانہ ہے سمجھ نہ دین کا زمانہ جس میں ہم امام عملی فرحمۃ العلے ہیں فرطبت آدمی کا زمانہ جس میں باقی تین امام ہیں تو یہ خیر القرون میں احتیاط کے اصول بیان ہو گئے ہیں اس میں مزید بعض کی گنجائش بھی نہیں ضرورت بھی نہیں ہے وہ مطلق اتحاد اس کا دروازہ ہے کیوں کو جس پائے کی شخصیات اس چاہیے تھی علمی اور جس پائے کی شخصیات چاہیے تھیں عملی اور جس پائے کی شخصیات چاہیے تھیں اللہ کے تعلق والی وہ پہلے ہی لوگ گزر گئے اور دوسرا یہ کہ اس میں اتنا کام ہو گیا کہ جو اہل علم ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم بیان کرنا چاہیں اس کا اصول بنیادی اصول ہمارے پاس چاروں افریقہ میں ہوتا ہے اور اب دوسرا ہے اجتہاد مطلق اس مطلب تو کیا مت تک جاری رہے گا اس سوال تو لوگ ایک نکالتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں احتیاط بند ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں اشتہار بند نہیں ہے اس کا جواب دو تو اس سے جواب نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کہیں کیونکہ متلاق احتیاط بند ہے اشتہار مطلب بند نہیں ہے کیونکہ قیامت تک زندگی چلتی رہی ہے اس میں نئی باتیں آتی رہیں گی اور اسلام جو ہے تو کیا مت تک چلنے والا دین ہے اور ہر وقت وقت جب ضرورت آئے گی تو اس کو بیان کرنا پڑے گا انتقال خون کا مسئلہ جب بیان کر رہے تھے نا انتقال خون کا مسئلہ بیان کر رہے تھے تو یہ اب جو ہے تو اجزاء انسانی اور جو ہے تو حرام چیز سے علاج تھا اس کا, تھا اس, کا. اس میں پہلے اصولوں میں عورت کے دودھ سے کوئی احتیاط کا عورت کے دودھ سے کوئی علاج کا مسئلہ پڑا ہوا تھا اور حدیث تھی کہ کچھ لوگ آئے ان کو اس خارش کی بیماری تھی ماہرین نے کہا کہ ان کی بیماری اونٹ کا پشاب پینے سے ٹھیک ہو سکتی ہے تو ان نے اجازت دی تو وہ دو اصولوں نے نکالے اور اس پر ہو گیا हم. ہماری رکیڈمی والوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ صوفی محمد صاحب نے اپنے علاقے میں بہت بڑا انگما کھڑا کیا ہوا ہے اور خاص طور سے وہ پوسٹ مارٹم کو جو ہے تو بند کرانا چاہتا ہے تو اس میں آپ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں میں کہیں شریف رکھتی کوئی مدد ہوئی تو میں آپ کے کر لوں گا مدد اور یہ ہے کہ اب آپ کے موقف کو اور گھومتی موقع کو غیر سرحد طریقے سے بیان کرنا کر کے میں آپ کو سپورٹ دوں اور آپ کی شاہج کروں تو نہیں ہو سکتا میں اس کے لیے دیکھ لوں گا اس کے لیے میں نے مشورہ مشاورت کی علماء سے تو اس میں دو باتیں نکلی پہلی کتابوں میں ایک بات یہ نکلی کہ کوئی عورت کوئی عورت مر جائے اور ماہرین کا یہ خیال ہو کہ اس کے پیٹ یا بچہ زندہ ہے تو فوراً اس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا جائے کیونکہ زندہ کا مفاد مردے کے مفاد سے اولا ہے یہ اصول ہے اب جو فقہ کو بنیادی اصول ہوگا نا وہ اپنی جگہ وہ ایک جملہ ہوتا ہے جس طرح آرٹیکل ہوتا ہے نا ایک جملہ ہوتا ہے کہ زندہ کا مفاد مردہ کے مفاد سے پہلے ہے بلکہ زیادہ آگے آپ کو سنا دوں امام تحابی جو ہے نا یہ بنیادی طور پر ہنفی نہیں ہے ہنفی خاندان کا نہیں ہے اور سکے ہنفی کے علاوہ غالباً باقی تینوں سکوں میں یہ مسئلہ جائز نہیں ہے اچھا ان کے علاقے میں اس طرح ہوا کہ ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تو باہرین نے کہا کہ بچا پیٹ میں جو ہے تو اس کا تو پورا ہوا ہوا, ہوا ہے وہ زندہ ہونے کا اس کا احتمال ہے تو نکال جائے علما نے کہا کہ درست نہیں ہے پھر کوئی نے کہا کہ جائز نہیں کہا کہ امام کا تو مقد ہے پیر چاک کیا بچہ پیدا ہو بچا پیدا ہو بڑا ہوا بڑا عالم ہوا اس کو پتہ چلا کہ میں تو سیکھی کی فلانی شک کے تحت میری پیدائش زندہ ہوئی ہے تو شادی شا شا کسی اور سے کر کے پتہ فق عانسی کو پڑھایا اور فکانسی کے بہت بڑے امام یعنی بہت مینتاز اور ذہین آدمی ایک یہ مسئلہ نکلا دوسرا نکلا کہ ایک آدمی نے مثلا ایک آدمی کے دینار کھا لیے ایسی جی. کھا لیے اور مر گیا تو اس کا پیٹ چاک کر کے اس کو جو ہے تو اس کی شفیاں نکال کر کے مالک کو دی جائے کیونکہ کیوں کہ مفاد مردہ کے مفاد سے پہلے اس بول کے تحتی سے بھی ہوئے ہوئے دونوں باتوں کو میں نے اپنے میں نے دو کو دیا اور لینے کے بعد میں نے اور اگلی بار دیکھیں کیس داخل ہوتا ہے کہ آدمی نے آدمی ڈوب کر مرا ہوا ہے اب جو ہے تو اس کو جب لایا جاتا ہے ہمارے پاس پوسٹ مارٹم میں ڈوب کر مرنے کی علامات ہیں تو ہماری نے ہم لکھی ہوئی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا کہتے ہیں ڈوب کر نہیں مرا ہوا ہے اب کیا کریں اب کہتے ہیں جی کہ اس کے اور آداب داس ہیں کہ اس کے پیٹ کو چیر کر دیکھو اس, اس کو ذات دیکھیے پیٹ کو چیز کر دیکھتے ہیں تو اس میں ہزار نکلتی ہے تو اس کی موت زہر سے کی زہر سے ہوئی ہوئی اب یہاں کتنا بڑا زندہ کا مفاد فیصلہ ہوا اس پر سنا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوہے تھے بچہ جو ہے تو ادھر بارہ ہے اور یہ مردہ پیدا نہیں ہوا ہے آدمی بڑا ماندار تھا اس کے بارہ سے تھے ایسے تھے اس کا لنگ کا ٹکڑا کاٹتے ہیں ٹکٹ کا ٹکڑا ڈالتے ہیں اس میں تو اس کے نتیجے میں اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ تیر گیا پانی پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام علیکم جاوید گل خا ہماری مجس ہو رہی ہے پھر بعد میں بات کریں نا نہیں ہے جی سہیل ہے سہیل سہیل ہے سہیل بعد میں پھر بات کریں اچھا جی کیا بات ہے پانی پر میں ڈالتے ہیں نا وہ تیر جائے تو مطلب ہے کہ سانس لے کر زندہ پیدا ہوا ہے اور اگر نہ تیرے ڈوب جائے تو مطلب اس نے سانس لیا لی مردہ پیدا ہوا ہے اس میں آدمی کی پھانسی بچائی جا سکتی ہے جی ایک آدمی کی پھانسی بچائی جا سکتی ہے کتنے کیسے کیس ہم فیصلہ ہوتے ہیں میں نے کہا چل یہ اکیڈمی کے سارے افسران آئے تو, تو ایک ایک اچھا کیس جیسا دوں کہ آپ ریپ کا کیس آتا ہے بدکاری کا کیس آتا ہے اس میں خود کا میں آپ کو جیب پیشہ سناؤں ہماری ایک ڈاکٹر صاحب آ گئی پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ نے کہا یہ میرا پیشاب ہے کرنے کے لیے ٹیکنیشین نے پیشاب ٹیسٹ کیا اس نے کہا بچے ہیں اس ہوئی اللہ پیشاب رہا ہے کیونکہ پیشاب میں اس پر ہے میل جو ہے تو وہ ذرا سیم میں اس میں شادی شدہ تھا تو ٹھیک ہے شادی شدہ نہیں ہے تو پیشاب میں کیسے آئے تو اس کو جو پتا چلو سی کیونکہ بریس ڈاکٹر تھے اس کو پتہ نہیں کر سکتے کہا کہ پیشاب میرے بھائی کا تھا لیکن فری کرانے کے لیے میں نے اپنا شوق کیا تھا فری ٹیسٹ ہو جائے بھائی کی ہوتا تو میں نے اپنا شوق کیا تھا اور چلو خیر ہے بھائی کا آپ کا ہو سکتا ہے بھائی کا ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے جال چھوٹی پاکستان والوں کی دو, دو میں کیے پھر جو ہے تو یہ بڑے بڑی دلچسپی ہوئی اس, اس, اس, اس, اس, اس کے بارے میں ان کو فضرامانیوں کو یہ اپنی کسی کی کانفرنس کر رہے تھے تو میں نے کہا اس میں بھی آپ اس کو پیش کریں اس میں نے اس کو پیش کیا میں نے کہا کہ اس پر فیصلہ جو میں اپنی علمی نہیں کہ میں اس پر اس کے جائز ہونے پر فتو آپ لوگ دیں میں نے آپ کو بتا دی اس پر آپ لوگ فتو دیں خیر جی انہوں نے پھر وہ کو بڑی پھر مجھے بڑے کہتے تھے کہ ہماری سیکنگ کانفرنس میں آیا کرو ان کی حکومت بن گئی بڑے دعوت نامن لے گئے لیکن مجھے شروع دنوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کی ترتیب ابدوست نہیں ہوئی یہ گرنے والے ہیں لہٰذا ہم ان کے پاس کیا جائیں اور خیر جی سے جیسے دلچسپی کی باتیں آگے جس بات کو میں نے کہنا تھا وہ, وہ تھی خال تصرف کی بات تھی اور وہ یہ تھی چلو اس کا کہتے ہیں کہہ اگلی دفعہ یاد دلانا کہ اس کی دل تشریح کریں گے کیا عقائد میں جس بات کو ہم شخصیت کی تعمیر اور تبدیلی میں حجت روف پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ خدا تعالی کی فعالیت کا یقین ہے کہ سب کاموں کا کرنا نہ کرنا نفع نقصان نفع ضرور ہے جی یہ سارے اکثر اللہ پاک آٹھ میں کوئی پیسہ کوئی مخلوق کوئی صدر کوئی وزیر کوئی اس میں مؤثر ہے ہی نہیں یہ اسباب ہیں اللہ کے عمر سے مصر ہوتے ہیں یہ بات قلب میں قرار پکڑتی ہے اس کے لیے ہم کرتے ہیں کراتے ہیں کرتے کرتے کرتے آدمی کے دل میں اکیلے تو ایسا قرار پکڑتا ہے تو اس کے بعد آدمی کو کسی کا خوف کسی کا روک کسی کا شوق کسی کی محبت اور کسی کے کام بننے کے آدمی کے دل میں نہیں رہتی ہے. اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کا کوئی روب دب دبدبا کوئی خوف کوئی شوق کوئی شیخل میں نہیں جاتی میرے پاس کو واضح ہوتا ہے کہ اس بات کو کرنا اللہ تعالیٰ نہیں باقی جو کچھ بھی کر رہا ہو دوسری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حاضر موجود ہونا اس کا دھیان عقائد میں ان دو باتوں کو ہم میرے تصوصے دو باتوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا نافذ اظہار ہونا یہ قلب میں بیٹھ جائے اور غیر اللہ کا دھیان ختم ہو جائے اس کا اور دوسرے اس کو دھیان اصل ہو جائے اللہ پاک دیکھ رہا دیکھا یہ بات ہماری معلومات میں ہے علم میں بھی ہے کوئی کو تفسیر ہو اس پر دو گھنٹے تقسیل کر لے گا پچاس آئے اس پر کوٹ کر لے گا سویسیں اس پر کوٹ کر لے گا ٹھیک ہے لیکن آیا ہے نافے اظہار ہونے کی حقیقت کو کل میں اصل بھی ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ بات مجھے دیکھ کے حاصل ہوتی اور ان پڑھ آدمی ہو جاتی آدمی اس کو حاصل ہو گئی اس کو کوئی آیت نہیں آتی کوئی حدیث نہیں آتی کوئی تفسیر نہیں مان کر سکتا کل بس میں یہ بات حاصل ہو گئی گویا اس کو اصل حقیقت اصل عقیدہ اور حقیقت توحید اس کو حاصل ہوگئی اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کا حاضر ہونے کا دھیان تو یہ بنیادی اصلاحی باتوں میں سے یہ ہے اس کے بعد جو ہے تو پھر اگلی بات چلتی ہے کہ آگے اور تعمیر اخلاق اور باتیں نہیں ہیں عقائد کے نکلنے کا درست کی بات اور پہلے یہ جو ظاہری عقائد ہیں ان کا درست نہ ہو تو ویسے میں ایک بات عرضیہ کرتا ہوں کہ ایک پہلو عقائد کا معلوماتی ہے ایک تحصیلی ہے اللہ ہے معلوماتی ہے جب ایمان لایا اس کو مان لیا بس اللہ احمد ملائی بار معلومات لیکن اللہ تعالیٰ کے نافذ دار ہونا یہ معلوماتی نہیں ہے یہ تحصیلی ہے مجاہدات سے گزرنے کے بعد یہ قلب میں ہوتا ہے اور ایسے یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے دھیان کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ مجاہدات سے گزرنے کے بعد یہ بات آدمی کو حاصل ہوتی ہے معلوماتی نہیں ہے. صرف معلومات ہی نہیں معلومات تو اس کے لیے ساری مجاوس ہم قائم کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں سنتے ہیں اسی کے لیے جی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بہت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ, ساتھ آشتا آشتا آشتا آشتا اللہ کرتا ہے کہ آدمی کو آسل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو لا الہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ضروروں کا ضروری جان کر اللہ نہیں کوئی نفع دینا اللہ, اللہ. لا الہ. نہیں کوئی ضرور دینا اللہ لا محبر اللہ سوائے اللہ نہیں محبت کے لگاتے ہیں نا اس کے دھیان یہ کرنا ہوتا ہے غیر اللہ کی نسی اور اللہ کا آسمات نا اور پھر اللہ کے ساتھ دھیان ہوتا ہے کہ اللہ حضر ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے ساتھ ہے تو جو اللہ اللہ کرتے ہیں اس کا یہ دھیان ہوتا ہے کہ اب یہ آواز کل جہاں پر ہے نا وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے زبان ساتھ ہل رہی ہے یہ جو ہے آواز قلب سے اٹھ رہی ہے اللہ سے جب آدمی کا کل سے اٹھنے والا دھیان آدمی کا پکا ہو جائے کل سے اللہ اللہ محسوس ہو جائے تو اس ذکر کا بہت ہی ہے اس میں حلاوت ہے پٹھاس ہے ہلاوت ہے آدمی نگر مشکر کرتا ہے کچھ افراد لگاتے ہیں کرتے کرتے اللہ کرتا ہو جاتا ہے ایک دو دن میں ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے Na ilaahu illallah Na ilaahu illallah Na ilaahu illallah